اَ الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور ومن من اللہ عین ہُوط فرخ و نَودب اللہ و من سیات املّہ و اشد اللہ الہ اللہ شریق علیہ و اشد النّہ محمد رسول و بعد خیر خير الحديث كتاب الله خیر الحدی حد محمد انصلی الله عليه وسلم وشر الامور بدع ضلال النار اس سے پہلے توحید اور اقسام توحید اور اسی طرح سے عقیدے کی اہمیت صحیح عقیدے کی اہمیت سے متعلق کچھ دروس ہم نے دیکھے تھے اور الحمد آپ کا امتحان بھی قریب ہے تو جو لوگ اس امتحان میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ گھبرائے نہیں وہ دروس میں شریک ہوں اور جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے امجد بھائی کے پاس اپنے نام دے دیں فارمز آپ نے دیے ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے امتحان کے لیے نہیں کہا تھا اب ہاں کہنا چاہتا ہوں یا پہلے ہاں کہا تھا اب تھوڑا घबराहट हो रही है तो अब इम्तहान नहीं देना चाहता हूँ तो उनके पास जो लोग इम्तहान में शरीक होना चाहते हैं अपना नाम और अपना नंबर उसमें दे दें तो अगले हफ्ते ये होगा उर्दू वालों का उर्दू में हिन्दी वालों का हिन्दी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश पर्चा दिया जाएगा और डेढ़ घंटा आपके पास होगा यानि नौ बजे से पर्चा शुरू हो जाएगा वक्त पर शुरू होगा साढ़े तक ये पर्चा चलेगा اور آپ جو بھی پڑھ کے آئیں گے اس میں آپ لکھیں گے اور جو بھی آپ لکھیں گے اس کے مطابق آپ کو مارکس ملیں گے اس کا آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا جو لوگ تجفظ میں ہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ایک دن بولتا ہاں ایک دن بولتا نہیں ایسا بعض لوگوں کا حال رہتا ہے تو وہ لوگ ہاں کریں اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے کم سے کم معلوم تو پڑے گا کیا ہوتا ہے اور امتحان دینے کی عادت ڈالیں گے تو پڑھائی کی عادت بھی پڑے گی اس لیے کہ جس کے سر پر امتحان ہوتا ہے اسکول سے اپنے کو معلوم ہے امتحان نہیں ہوتے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں امتحان ہوتے ہیں تو لوگ پڑھتے بھی ہیں تو اسی بہانے آپ کو بہت ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی لیکن اگر آپ امتحان میں شریک نہیں ہوتے ہو تو بہت امکان ہے اس بات کا کہ بہت ساری باتیں آپ یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے یہ آپ مت سوچیں کہ بہت سارے لوگ بہت دور کی سوچتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ اگر میں فیل ہوا یا کم مارکس ملے تو بازوں والے دیکھیں گے میرا رزلٹ اور ان کے سامنے میری بےزتی ہوگی اور معلوم پڑ جائے گا مجھ کو معلوم نہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں بہت سارے لوگ جو جانکار ہوتے ہیں کچھ سوالات نہیں نہیں حل کر پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو جانتے نہیں ہیں تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ بعض اوقات انہیں کے حساب سے پیپر آ جاتا ہے تو یہ امتحان آپ کو اس کے لیے نہیں کہ آپ کا زندگی بھر کا فیصلہ اس میں ہو جائے گا بلکہ یہ آج آپ کوئی بھی امتحان آپ کو آ جائے عقیدے کے سلسلے میں آپ اس کے لیے کتنے ریڈی ہوں وہ آپ کو خود ایویلیویٹ کرنا ہے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے چاہے تو آپ پرچہ لے کے یہاں سے بھاگ جاؤ آپ. کسی کو بتاؤ ہی بتاؤ اور میں بھی چیک کروں گا تو کسی کو نہیں بتاؤں لیکن آپ امتحان میں شریک ہو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے میں سمجھتا ہوں جو آدمی امتحان میں شریک ہوگا یہ امتحان اس کی سوچ کو اور لیول کو بدلنے کا ذریعہ بنے گا جو امتحان میں شریک نہیں ہوگا ہو سکتا ہے وہ اور ترقی کرے لیکن یہ امتحان اگر آپ اٹمپٹ کرتے ہو اس میں آپ شریک ہوتے ہو بہت بڑا فرق آپ کے لیول میں پڑے گا آپ کے آگے کی زندگی پہ بہت فرق پڑے گا آپ کے پڑھنے کا سوچنے کا سننے کا انداز بالکل بدل جائے گا اس لیے آپ اس امتحان میں شریک ہوں یہ میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں جو نئی شریک ہونا چاہتے ہیں ان پہ کوئی زبرستی نہیں ہے وہ نہیں چاہیں تو نہیں شریک ہو سکتے ہیں لیکن درست چھوڑے نہیں اور جو لوگ آج نہیں آئے ہیں ان لوگوں کو خبر آپ کر دیں ایسا نہیں ہو اچانک وہ اگلے ہفتے پکڑے جائیں بولتے نا نماز کے لیے آیا تھا مسجد کا ٹرسٹی بنا دیئے تو ایسا نہیں ہو کہ معلوم ہی نہیں ہے اور ہم کو آگے درس کے لیے اور اس میں امتحان میں بٹھا دیئے کچھ پڑھائی نہیں ہوئی تھی جو لوگ نہیں آئے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ آتا ہے آپ اس کو بتا دیں ویسے آپ کو ایس ایم ایس پہنچ جائے گا بہرحال پچھلا جو حصہ ہمارا تھا وہ عقیدے سے متعلق تھا اب جو حصہ ہم شروع کرنے والے ہیں یہ تین درس ہیں جو سنت اور بدات اور اندھی تقلید سے متعلق ہوں گے یا تقلید سے متعلق ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کا فرمان اور کسی اور کی بات ان دونوں میں سے کس کو چننا چاہیے تو یہ ایک لمبا موضوع ہے تو اس میں ہم سنت بدعت اور تکلیف تینوں چیزوں کو ہم ٹچ کریں گے رسم و رواج اور وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گے خواہشات اس میں آئیں گی آزادی منمانی سب اس میں آئے گا تو آج ہم یہ موضوع ہمارا شروع کریں گے اتباع کتاب و سنت اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس میں رکاوٹیں یہ ساری چیزیں ہم اس درس میں دیکھیں گے بہت اہم درس ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک امتحان ان کا لیا تھا اور جنت میں ایک پیڑ تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اس پیڑ کے قریب تم دونوں مت جانا ولا تقربا اس ایک پیڑ کے قریب تم مت جانا اور ان کو آزادی تھی کہ کہیں سے بھی کھائیں پیئے کوئی پابندی نہیں تھی منہا رگدن خی خوشما جہاں سے چاہو جنت میں سے خوب کھاؤ پیو خوب اس میں سے اپنا رزق حاصل کرو کھاؤ اس میں لیکن شیطان نے اسی پیڑ کی طرف ان کو لے جا کر اس کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو اللہ کا حکم ٹوٹ گیا اور جو ہجاب اور جو پردہ اور جو جسم پر اللہ کی طرف سے جو ستر تھا وہ کھل گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے بدن کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان سے کہا اب ان کی مدت پوری ہو گئی جنت میں رہنے کی مدت پوری ہو گئی اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ تم اب نیچے جاؤ اور یہاں پر اللہ نے اس کا ذکر کیا کل نہ بتو منہا جمی تم سب کے سب یہاں سے نیچے جاؤ اہ بے باپا کا مطلب ہوتا ہے نیچے آنا تم سب نیچے جاؤ کلنا بیتو کل نہ ہم نے کہا احبطو منہا جميعا تم سب کے سب یعنی آدم علیہ السلام ان کی بیوی ہوا اور ان کے جو یعنی بعد میں ہونے والی نسل تھی جو انہیں سے پیدا ہونے والی تھی تو پوری انسانیت سب کے سب تم نیچے چلے جاؤ بعد علماء نے کہا یہاں جمع اس اعتبار سے کہ اس میں ابلیز بھی شامل تھا کہ دو کے لیے احبا آئے گا لیکن احبو اس میں آ رہا ہے تم سب کے سب پلورل تو اس میں ابلیس بھی آئے کہ تم سب نیچے جاؤ انسان بھی اور ابلیس بھی اور فَإمَّا مِّنِّي <هُدَن> پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت اور کوئی رہبری آئے ف منتب یا تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے جو کوئی میری طرف سے آنے والی رہبری کی پیروی کرے اس پر چلے فلا خو مخلوم تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ تعالی نے جب زمین پر بھیجا تو ابھی بتایا نہیں تھا دنیا میں جا کے تم کو کھانا کیا ہے پینا کیا ہے پہننا اوڑھنا کیا ہے تمہارا گھر کہاں رہے گا کیا معاملات تمہارے رہیں گے پہلا کام ہی بتا ہے ایک تو کہا جاؤ تم سب کے سب نیچے آدم علیہ السلام ان کی بیوی اور ان کی اولاد سب تم سب جاؤ انسانیت تم نیچے چلے جاؤ زمین میں جاؤ کس لیے کہ پہلے ہی سے اللہ نے طے کیا تھا کہ ان کو زمین میں بسانا ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تب ہی سے طے تھا اس کے پہلے سے طے تھا صحیح بات کیا نہیں ہے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے طے کیا یا پہلے پہلے طے کیا कैसे पहले तय किया या बाद में दलील दलीलिया अच्छा नहीं लगता दलील पूछते उस वक्त अल्लाह ने कुछ जुमले ऐसे थे बड़ा आवाज छोटी बातें इतनी छोटी रहती खुद को भी सुनने नहीं आते पूरी बात बोले आप सब चुप کیا دلیل ہے بہت ڈر لگتا ہے لوگوں کے سامنے بولنے یہی ڈر نکلنا ضروری ہے دعوت میں یہ ڈر رکاوٹ ہے ماننے والوں کے سامنے بولنے ڈر لگ رہا ڈنڈے لے کے لوگ کھڑے ہوں گے کیسا بولیں گے لوگ ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں ایک گلتی کر سر پہ ہم ایک دو دس غلطی کرتے ہیں اس وقت میں بولنے کی طاقت ہونا چاہیے آدمی میں کیا ہے اردو میں عربی میں دلیل نہیں چل اردو میں بولو سوال نہیں سمجھا کہ جواب نہیں سمجھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنا چکا ہوں یا بنانے والا ہوں بنانے والا ہوں اللہ نے پہلے ہی سے طے کیا تھا انی جاعلن فی خلیفہ جا علن فیوچر کے لیے بھی آتا ہے عام طور سے کیا ہوتا ہے فیوچر کے لیے آتا ہے انی فاعلن ذالک تو اگلے کام کے لیے آتا ہے کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں ایک کیا خلیفہ اللہ کا خلیفہ اللہ کا یا خلیفہ صرف اللہ کا کا لفظ ہے اللہ کا نہیں کسی حدیث میں نہیں ہے میں آؤں گا جب مہدی کا بتاؤں گا تو آؤں گا اس کے اوپر خلی فت اللہ ہے نا اس کے اندر روایت صحیح نہیں روایت بہرحال تو اللہ نے زمین میں پہلے سے طے کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اور بنی آدم کو بسایا جائے گا اور ایک وقت تک کے لیے جنت میں رکھا تھا اس وقت کے بعد امتحان ہوا ان کو سبق ملا معلوم پڑا کیا مصیبت ہے شیطان دشمن ہے جنت سے نکلوایا واپس جنت میں آنے کے لیے ریکارڈ کون ہے یہی ہے تو ایک لیسن تھا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھا وہ لیسن مل گیا سب کو اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی بتایا اس کو اگر وہ ضروری نہیں ہوتا تو ہم کو نہیں بتاتا اور ایک جگہ بتایا اللہ نے کئی جگہوں پر وہی بات بتائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کس طرح سے دھوکا دیا ہے تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا ان کے ساتھ ان کی بیوی کو تو اللہ نے اس وقت میں کہا فما تین تو پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے خدا رہبری آئے فمن تب یا آیا تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف عليهم ان پر کوئی خوف نہیں ولاحم اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ دو باتیں بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہیں دو چیزیں کیا ہیں لا قوفن علیہم فلا قو علیہم ولا ہوم یا ایک چیز ہے خوف اور دوسرا ہے خوف اور حزن یا حزن اس کو کہہ سکتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی خوشی کے دشمن ہیں نمبر ایک خوف ہے خوف کا تعلق کس سے ہے آپ کو خوف کس کا ہوتا جو ہو گیا اس کا ہوتا ارے میری ٹرین چھوٹ گئی میرے کو بہت خوف ہو رہا ہے ایسا ہوتا ٹرین چھوٹ جائے گی کا خوف ہوتا ہے سمجھ میں آیا ابھی جیسے امتحان ہو گیا کا خوف رہتا امتحان ہونے والا ہے ریزلٹ ہو گیا ہونے والا مستقبل میں فیوچر میں جو چیزیں نقصان والی ہو سکتی ہیں اس کا کیا ہوتا ہے انسان کو خوف ہوتا ہے اور غم سو میں سے تین ملے تو کیا ہوگا خوش ہوں گے غم دن بھر تجارت کیا اور کچھ بھی نہیں ہوا اور نقصان ہو گیا کوئی چوری کر کے لے گیا تو اس کی خوشی ہوگی خوف ہوگا غم ہوگا تو جو چیز کھونے کا اندیشہ ہو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے نقصان ہو اس کا کیا ہوتا ہے خوف اور جو نقصان ہو جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے غم یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں مستقبل کا خوف اور ماضی کا غم. تو یہ دونوں چیزیں جنت میں نہیں ہے کیوں یہ دو چیزیں نہیں ہونا آدمی کی خوشی کو واقعی خوشی بناتے ہیں آپ کے پاس پیسہ آیا بہت پیسہ آیا اب پہلے تو بےچارا دروازہ کھلا در رکھ کے سوتا تھا گرمی کے دنوں میں اب کیوں چور آئے گا چور آئے گا کیونکہ اب سنبھالنا پڑ رہا ہے اب ڈر ہو گیا اسے. تو کھونے کا خوف ہوتا ہے اور اگر کچھ نقصان ہو گیا تو غم ہوتا ہے تو ایک انسان جنت میں جب جائے گا اس کو خوف نہیں ہوگا کوئی اس کے گھر میں سے کچھ چوری کر کے لے جائے اس کو خوف نہیں ہوگا اللہ ناراض ہو جائے اس کو خوف نہیں ہوگا اس کو جنت میں سے نکال دیا جائے کوئی خوف اس کو غم نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس کو غم نہیں ہوگا اچھا دنیا میں تھے کیا آگے پھنس گئے تھے جنت میں ایسا ہوگا جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو تھا اچھا تھا یہ کم ہو گیا نقصان نہیں ہوگا وہاں پہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی نیکی کی کہ آپ نے وہ کیا کیا وعدے کرے تھے یہاں دیکھو کچھ بھی نہیں ہے ہلکا پھلکا دے کے چھٹی کر دی آپ ایسا ہوگا جو ملے گا وہ اعلی ہوگا کم تر نہیں ہوگا تو ایک انسان کی تمنا سے مطالبے سے کم جب ملتا ہے تو آدمی کو کیا ہوتا ہے غم ہوتا ہے جنت میں ایسا ہوگا نہیں ہوگا تو یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کی خوشی کو خراب کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں جنت میں نہیں ہوگی لیکن یہ کس کے لیے ہے آپ دیکھیے آیت, آیت میں کس کے لیے چیزیں ہیں فمن کیا لفظ ہے فمن تب یا تو جو کوئی تب یا پیچھے پیچھے تابے ہو جانا تب یا ابتبا کرنا پیچھے چلنا فالو کرنا تابے پر ہو جانا کسی چیز کا پابند ہو جانا اس کی پیروی کرنا فمن تب یا ہدایا جو میری ہدایت کی. کیوں اس لیے کہ رہبری کئی دیوگ دیتے ہیں ماں باپ دیتے ہیں سماج دیتا ہے دوست احباب رشتے دار شیطان پیر صاحب کون کون دیتا ہے آدمی کا نفس ہی بتا تھا ایسا نہیں ایسا تیرے اس میں فائدہ ہے تو کئی لوگ ہیں جو رہبری دیتے ہیں یہاں پر ہدایت کی نسبت کس کی طرف ہے ادایا اللہ نے کیا کہا ہدایا ہدایا یہ جو ہے میری ہدایت کہ میری ہدایت کی جو پیروی کرے گا تو وہ کیا ہوگا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے آخرت میں نہ اس کے لیے کوئی غم ہے تو خوف و غم سے پاک زندگی آپ سوچیں کیسی اعلیٰ زندگی ہو جس میں کسی چیز کا ڈر نہیں اور کسی چیز کا غم نہیں ایسا کچھ ہونے والا نہیں جس سے غم ہو اور ایسا کچھ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جس کا آدمی ڈر رکھے ایک دم سکون سے خوشی خوشی والی زندگی یہ جنت کی زندگی ہے لیکن کس کے لیے ہے منتھب یاد جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو معلوم ہوا اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس بات کا وعدہ کیا اور سب سے پہلی چیز بتائی کھانے کا بتایا ان کو کیا کھانا ہے جا کے پینا کچھ نہیں گھر کا بنانے کا لکڑی کا بنانے کا کیا کائے کا بنا ہے? پتھر کا بنا کچھ نہیں بتایا لیکن پہلی چیز یہ بتائی کہ دنیا میں جاؤ اور چونکہ محرومی ہو رہی ہے نا غم ہے کہ جا رہے اب دنیا جنت چھوڑ کے جا رہے اب تو خوشی ہوگی آدم علیہ السلام بہت روئے بہت روئے اللہ تعالیٰ سے گڑ ہے اللہ نے توبہ قبول کی تو آدم علیہ السلام جا رہے جنت چھوڑ کے خوشی خوشی تو جا رہے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف و غم کے سلسلے میں کہا ٹھیک ہے ابھی جاؤ لیکن اب واپس انٹری کا قاعدہ کیا ہے واپس جنت میں آنے کے لیے ایک راستہ ہے وہ کیا ہے جو, جو چیز نہیں ہوئی وہ ہوگی تو جنت ملے گی جنت میں سے نکلے سبب کیا تھا اللہ نے جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا شیطان نے اسی پیڑ کے قریب لے جا کر پھل کھلایا اس لیے سورہ آراب میں اللہ نے کہا کہ شیطان کہیں تم کو جنت سے ایسا محروم نہ کر دے جیسے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا جنت سے تو اس کی مانو گے کیا ہوگا جنت سے محروم ہوگے میری مانو گے جنت میں واپس آؤ گے اب کی بار دوسری بار ایک موقع اور ہے تمہارے لیے بھی تمہاری اولاد کے لیے بھی کہ جو میری بات مان کے جی گا تو اس کو ایسی زندگی ملے گی جنت والی جس میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے تو خلاصہ کلام یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا امتحان اس بات کا کہ وہاں عالم علیہ السلام کا ہوا یہاں اپنا ہو رہا اللہ نے کہا یہ کرنا یہ نہیں کرنا اب شیطان آئے گا شیطان کیا کرے گا نہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا الٹا اب مانتا کس کی ہے اللہ کی مانتا ہے کہ شیطان کی مانتا ہے تو جو کوئی اللہ کی مان کے یہاں سے چلا جائے اس کے لیے کیا ہے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم اور جو شیطان کی مان خوف بھی ہے اور غم بھی ہے یہ, یہ ہماری پوری زندگی کی کہانی ہے اب اللہ کے معنی اللہ کے معنی نے کہاں سے معلوم پڑے گا اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کی بات کیسے معلوم پڑے گی اللہ کے رسول کے ذریعے سے پھر رسول اللہ کا کلام اور اس کلام کی توضیع اس کی تشریح اس کو سمجھائیں گے اس کو آدمی لے لے اس کے مطابق جیے بس اس کا کام ہو گیا پاس ہو گیا جو رسول کی بات مانے چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو رسول دونوں دیتے ہیں جو اس کو مان لے اور اس کی پابندی کرے جان لینے پہ جنت ہے کیا جس کو معلوم ہو گیا کیا ہے قرآن میں جیت گیا ہو ایسا ہے جو اس کی پیروی کرے جس کو معلوم پڑ گیا فلاں جگہ جو ہے منزل ہے وہاں پہنچنا پڑے گا آپ کو معلوم پڑ گیا فلاں جگہ پہنچے وہاں ولیمائے وہاں بریانی بنی ہوئی معلوم پڑنے پہ پیٹ بھرتا پیٹا ہے نہیں جائیں گے نہیں تو ملے گا اللہ तो کی طرف سے ایک से ہے اور اس और کے दावत بلانے والے کون ہیں اللہ کے رسول جو رسول کی مانے گا وہ اس گھر میں جائے گا وہ گھر کیا ہے دار السلام اللہ نے جنت کو کیا کہا اللہ دار السلام اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے تو جو اس گھر میں جائے گا اللہ نے اس کے لئے مہمانی تیار کر رکھی ہے بہت کچھ اس کے لیے اللہ تعالی نے نعمتیں رکھی ہیں رسول کی مان کے رسول کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے جائے گا راستے میں کوئی ہرا پیڑ دکھائی دیا بہت اچھا پیڑ اس کے نیچے چلا گیا تو گیا کام سے کوئی راستے کے کنارے والا درد ایک بات بتا دوں کو رسول کا راستہ چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا گیا دعوت کینسل تو آدمی کو جنت ملے گی نہیں تو شیتان کہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر پہ سیرا تم پہل مستقیم پہ میں <الْمُسْتَقِيم> بیٹھوں گا تو اس پر بیٹھا ہوا ہے اور آدمی کو بولتا ادھر سے جاؤ ٹریفک پولیس کے ساتھ اور وہ تو صحیح بھیجتا بےچارا یہ کیا بھیجتا غلط بھیجتا ہے وہ دوسری طرف بھیجتا ہے گمراہ ہے انسان تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو مانتے ہیں یا نہیں اس کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں اگر آدمی مان لے تو وہ کامیاب ہے اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے تو یہ بات سمجھ میں آ پوری اس کو سمجھیں یہ سور البقرہ کی آیت نمبر 38 ہے اسی بات کو اللہ نے اور ایک جگہ بیان کیا اور ایک دوسرے انداز میں بیان کیا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طرف سے ہدایت آئے میری طرف سے ہدایت رہبری آئے ف منی تب تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے پیروی کرے اس کے پیچھے پیچھے چلے اس کے مطابق جیے فلا یبلولا یشکا یہاں دو چیزیں اللہ نے بیان کی پچھلی ہاتھ میں کیا بیان کیا تھا فلا خوف ولاحم یخ زنون اور یہاں بیان کیا کہا فلا یب اللہ یشک یہ دو باتیں اللہ نے بیان کی فلا یب الولا یشکا فلا یغ الف دنیا ولا یشکا فل آخر ایک سبب ہے ایک انجام ہے آخرت میں دو تقسیم ہے دو قسم لوگوں کی منہم شکی ان سعید دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک تو سعید ہوں گے جو کیا ہوں گے کامیاب اور دوسرے کون ہوں گے شقی دو قسم کے لوگ اس کو یاد رکھیے ایک ہیں عد اور دوسرے ہیں شقی شقی شقیہ شقی نے ناکام نا مراد تو یہ جو تقسیم ہے اللہ نے کیا فرمایا شقیہ نے فیل یہ فیل ہے ناکام ہے اللہ نے کہا کہ فلا یضل جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے وہ گمراہ نہیں ہوگا اب معلومہ گی سے بچنے کا ایک فارمولا ہم کو دیا جا رہا ہے دنیا میں شیطان ہمارے پیچھے وہاں جنت میں آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا دنیا میں ہم کو چھوڑے گا ہم کو چھوڑے گا مشکل معاملہ ہے بہت بہت معاملہ ہے یہاں <تصفح> گمراہ نہیں ہونا ہے اب مسٹیک نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کس کے لیے فمند تبع فمند تبع جو میری ہدایت کی اتباع کرے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا یعنی دنیا میں اور ولاش کا اور نہ وہ شقی ہوگا نہ کام ہوگا کہاں آخرت میں کیونکہ جو دنیا میں گمراہ ہو گیا وہ آخرت میں شقی ہو جائے گا تو نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں ناکام ہوگا کون جو تو ایک بات یہ معلوم پڑی کہ گمراہی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو छोड़ने میں ہوتی ہے سمجھ میں آیا گمراہی کا कا... کس کو بولیں گے ایک آدمی گمراہی کو ڈیفین کیسا کرے گا گمراہی کیا ہے کسی کے نزدیک باپ دادا جو کرتے وہ ہدایت ہے اس کو چھوڑنا گمراہی ہے کسی کے نزدیک پیر صاحب جو بولتے وہ ہدایت ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے گمراہی ہے کسی کے نزدیک میجورٹی جو کرتی ہے وہ ہدایت ہے اس کے علاوہ گمراہی ہے لیکن گمراہی راستہ بنانے والے اور بتانے والے سے پوچھنا چاہیے کہ منزل والا جو ہے جس نے منزل بنا رکھی ہے وہ بتائے گا گمراہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت بتائی اور جنت بنائی اللہ بتائے گا کہ جنت سے بھٹکنے والا معاملہ کب ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے جب آدمی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو چھوڑ دے وہ آدمی کیا ہو جاتا ہے ہوئے اور ہدایت پر کون ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے تو ہم کو یہ بات معلوم ہے کامیاب ہوئے جو اللہ کی ہدایت کی اتباع کرے اللہ کی طرف سے آنے والی رہبری کی اتباع کرے نمبر دو سوا نمبر چالیس پر میں ہوں اللہ تعالی نے یہ لازم کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آنے والی ہر بات کو تسلیم کر لیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سور اللہ تین اتب رب اتب ما انزل الیکم من ربکم تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی تم اتباع کرو اُ مندونی ہی اولیا اور تم اپنے سرپرستوں کی اس کے سوا اپنے سرپرستوں کی تم اتباع پیروی نہ کرو تو معلوم ہوا کہ دنیا میں اکثر اور ہمیشہ ایک عجیب تقسیم رہتی ہے ایک اللہ دوسرے اپنے بنائے ہوئے کچھ اور بڑے جن کی وہ مان کر جیتا ہے ایک انسان وہ ہے جس نے اللہ کو اپنا بڑا بنایا اللہ اکبر دوسرا وہ ہے کہ جس نے کسی اور کو اپنا بڑا بنا لیا دیکھیے ولی کا لفظ ہے یہاں پر ولی ولی عربی زبان میں دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے عام طور سے ایک دوست اور دو سرپرست نگراں محافظ ناصر جو ہے اس کی مدد کرنے والا نصیر یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ ایک آدمی اللہ کو اپنا ولی بنائے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی اللہ منو یو خوم عبد المات النور دیکھیے پھر آ رہا ہے ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے کیا کرتا ہے اللہ یو وہ ان کو باہر نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے الان نور روشنی کی طرف اللہ ایمان والوں کا کیا ہے ولی ہے وہ ان کا محافظ ہے وہ ان کا رہبر ہے وہ ان کا سرپرست ہے ان کی, نگران... ان کی نگرانی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کے کہاں لاتا ہے اجالی کی طرف لے آتا ہے روشنی کی طرف لیتا ہے ودین کفر اولیا من النور یو الظلمات اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے اولیاء کون ہیں پاغوت ہیں تاغت کے معنی ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے یا اللہ کے سوا اطاعت کی جائے مقابل میں یا اتباع کی جائے وہ تینوں میں کیا ہوتا ہے تاغت آتا ہے تو جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء کون ہیں پاغوت ان کو کہاں سے نکالتے ہیں اجالے سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں تو اللہ کے بالمقابل ہمیشہ ایک کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کو گمراہ لوگ ہدایت کا مخص بناتے ہیں ہدایت کا رہبری کا ان کو سورس بناتے ہیں سورس بناتے ہیں ان کو, ان کو کرائٹیریا بناتے ہیں میزان بناتے ہیں ان کو پیمانہ بناتے ہیں یہ بولے یہ تو صحیح سماج کرے گا تو صحیح بڑے بولیں گے تو صحیح بزرگ بولیں گے تو صحیح فلانے عالم صاحب بولیں گے تو صحیح اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پس پش ڈال کر تو ایسا ہر وہ جس کو اللہ کے سوا آدمی اپنے لیے اس طرح سے بڑا بنا لے اللہ نے اس کو گمراہی قرار دیا اللہ نے کیا فرمایا اتبعو ما علیہ الیکم من ربکم اتباع کرو اس چیز کی اس علم کی اس دین کی اس شریعت کی اس قرآن کی اس حکمت کی جو ان الیکم کم رب جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تمہاری طرف نازل کی گئی ہے معلوم کچھ اوپر سے نیچے آیا ہے کوئی علم آیا جو کہاں سے آیا ہے تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا؟, کیا اللہ نے اللہ نے علم بھیجا ہر دور میں ہر نبی کے پاس ولابی مندو نہیں اولیا اور اللہ کے سوا اوروں کی دوسرے اولیاء کی دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو کل علم تذکرون تم بہت تھوڑا ہی دھیان دیتے ہو بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو سورہ الراف کی آیت نمبر تین ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانام کی آیت نمبر ایک سو پچپن میں فرمایا اور واضح الفاظ میں بیان کیا کہ یہ جو علم آیا ہے یہ کتابی شکل میں آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کیا ہے کتاب ہے اللہ نے کیا فرمایا وہادا کتاب مبارکن <سؤال> یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے کیسی کتاب ہے ہاں پھر فاتح دیتے غلط دیتے گیا وہادا کتاب انزل نہ ہو مبارک پتب او ہو تم اس کی اتبا کرو و تقوم اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے ایک مبارک کتاب ہے مبارک ہے کہ معنی کیا ہے برکتوں والی کتاب ہے کہ اس کتاب میں برکت ہے کہ اس میں الفاظ محدود ہیں لیکن معانی کا سمندر اس کے اندر ہے جو سمندر بھی بولنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ چودہ سو سال کی تاریخ میں ہر دور کے فطروں کا حل ایک کتاب میں ہے یعنی ایک ہی کتاب ہے اس میں سارے سوالات کا جواب کتنی عجیب چیز ہے کوئی بھی سوال پوچھ اس کا جواب اس میں تو اللہ نے ساری گمراہیوں سے بچنے کے لیے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدا بنایا ہے ہدمین سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے تو یہ مبارک ہے اور بھی مانا علماء کے فت تب ہو تو تم اس کتاب کی اتباع کرو یعنی آدمی دیکھیے یہاں پر مبارک جو ہے اس کے بعد فا آ رہا ہے یہ کتاب مبارک ہے مبار برکا کس کو کہتے ہیں برکت کے معنی کیا ہے کتنی بار بولے ہوں گے برکت چیز تھوڑی ہو لیکن اس کے نفع میں کثرت اور بکا ہو اس کا فائدہ کیا ہو زیادہ ہو اور باقی رہے اس کو کیا بولتے ہیں برکت برکت پہ میں, میں انشاءاللہ شاء کچھ مواد کب کسی درس میں لوں گا انشاءاللہ برکت تبرک کیا ہے تبرک بولتے ہیں تبرک لاؤ تو تبرک کے بارے میں انشاءاللہ کسی درس میں دیکھیں گے برکت کے معنی زیادتی کے اسی لیے کنویں کو برکا کہا جاتا ہے کیوں کہتے ہیں کنواں ہوتا ہی رہتا ہے پانی اس میں سے کیا ہوتا رہتا ہے تو نکلتا رہتا ہے تو جس طرح سے جو پونڈ جس کو آپ کہیں گے تو اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے اس طرح سے وہ شکل تو نہیں رہتی لیکن پانی کیا ہوتا ہے ہمیشہ جاری رہتا ہے پیتے جاؤ پھر اتنے پانی تھا کہاں گیا پانی واپس اتنا پانی کہ آیا یعنی نیچے سے پانی جاری ہے تو تسلسل اور بقا اس میں ہوتی ہے اس لیے اس کو برکا برکا اسی پر سے تو کتاب ان مبارکن فتو یہ مبارک کتاب ہے کوئی آدمی ہے نہ کہ قرآن میں سب ہے کیا اس میں تو اتنی آیتیں ہیں اس میں کیا بڑھنے والی لیکن مسائل تو بڑھتے جا رہے نا یہ مبارک کتاب ہے اس میں آیتیں اتنی ہی آیتیں نہیں پڑھیں گی چودہ سو چودہ سو ایک چودہ سو دو بڑھتے جا رہے سال مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو آیتیں بھی بڑھنا چاہیے نہیں آیتیں اتنی ہی رہیں گی یہ مبارک کتاب ہے اتنی ہی آیتوں میں سارے مسائل کا حل رہے گا اس لیے تم اس کو چھوڑو مت مطلب یہ سمجھ کر کہ یہ کیا ہے تھوڑا ہی یہ कुरान में सब थोड़ी है कुरान में सब कुछ बोलते हैं ना कुरान में सब थोड़ी है जिसको ढूंढने नहीं आता उसको सर पर का चश्मा नहीं मिलता कितने है। लोग हैं ना मोबाइल हाथ में पूरे घर में ढूंढ रहा अरे हाथ नहीं मोबाइल था उसके कितने लोग हैं चश्मा यहाँ लगा कि पूरे घर में सबको परेशान करते तो नहीं मिलने वाले कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन जिसको ढूंढना आता है उसको सब मिलता है تو یہ کتاب مبارک ہے اس لیے اس کی اتباع کرو فت تم اسی کی اتباع کرو اس کتاب کے پیچھے چلو ات اور ڈرتے رہو یعنی اس کی اتباع چھوڑنے سے ڈرتے رہو اس کتاب کو پڑھو تکوا کی روشنی میں دیکھیں تکوا کا اور ہدایت کا ایک تعلق ہے ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے کدھر ہیں آئندہ آئند بولے گا ہے کہ <representation> نہیں ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو قرآن میں اللہ نے کیا پر میں سو البکرام کتاب لا بافی ادن لکیم دیکھیے ایک آیت دوسری آیت قرآن کا ایک نظام ہے برابر ایک بات دوسری بات کی تصدیق اور وضاحت کرتی ہے تصدیق بھی کرتی ہے اور وضاحت بھی کرتی ہے یہاں پر بھی اللہ نے اتباع کے ساتھ میں کس لفظ کو ذکر کیا اب اس آیا میں کیا کیا آ رہا ہے کہ اتباع کرنا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے مبارک ہے اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تو اتباع میں تقوی ہونا ضروری ہے فہم میں قرآن کی تقوی ہونا ضروری ہے اس لیے کہ قرآن سے واقعی ہدایت لینے کے لیے کیا چاہیے ورنہ آدمی کچھ بھی گمراہی اپنی کہاں سے نکالے گا قرآن سے نکالے گا تو ایک آدمی اگر غلط طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو قرآن سے گمراہی بھی نکال سکتا ہے اسی لیے کہا کہ اس کی اتباع کرو اللہ سے ڈرو یعنی اس کتاب کے فہم میں تقوی کی روش اختیار کرو اس کتاب پر عمل کرنے میں تقوی کی روش اختیار کرو کہ فتب ہو اور اللہ سے ڈرو اس کتاب کو چھوڑنے سے ڈرو اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کتاب کی اتبا اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ کی طرف سے کیا آئے گی پکڑ آئے گی اسی لیے وہاں پر بھی اللہ نے ڈانٹا ہے لا اللہ تاکہ تم پر رہن کیا جائے تو معلوم ہوا اللہ کی رحمت کس چیز میں مزمر ہے اس کتاب کی ابتبا میں اور آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں امت کا اختلاف رحمت ہے جو جدھر ہے ادھر ہی رہو امت کا اختلاف رحمت ہے تو جتنے لوگ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں مسلقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہے اللہ کی طرف سے رحمت ہے حالانکہ اللہ نے رحمت کو کس چیز میں ذکر کیا ہے اس کتاب کی اتباع کرو تاکہ تم پر کیا کیا جائے معلومہ اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کے لیے अल्लाह की तरफ से आने वाली किताब की इतबा करनी पड़ेगी अब इसमें कोई आदमी सोचे कि बस किताब बस हो गई ना अपने को नई कौम निकली हुई मॉडर्न बोले एक किताब ईसाई की कई बाइबल है ना अपनी भी एक रही तो किताब अच्छा होता इतनी सारी किताब हदीस की कौन पढ़ेगा इतना तो एक काम लोग है ये काम लोग है जिनको एक किताब से काम चलाना है بلا شبہ ایک کتاب ہماری ہے لیکن اس ایک کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجا کہ نہیں بھیجا بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کتاب کو پیش کیا وہ کتاب بھی ہے اور اس کتاب کو جو آپ نے سمجھایا وہ تفہیم بھی ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ٹیکسٹ متن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والا فہم انڈرسٹینڈنگ ایکسپلینیشن یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترک تفیق دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں کتنی دو کے ڈیڑھ دو دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں لن تو ہوا ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگی وہ دو چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب اور دو وہ سنتی میرا طریقہ میری سنت وہ تفرقہ اور یہ دو چیزیں الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ ہاؤس پر مجھ پر پیش کی جائے ہاؤس پہ کب کب معاملہ ہونے والا ہاؤس کا <سؤال> قیامت تک دونوں الگ ہوں گے <سؤال> کوئی آدمی بولے ایک زمانے تک قرآن تھا پر ابھی کیا ہو گیا بہت وکسپ ہو گیا نا اس لیے کام کرو ابھی اس کو چھوڑ دو قرآن اپنے لیے کافی ہے صحیح ہے یہ بالکل غلط بات ہے گمراہی ہے آپ نے فرمایا قیامت تک دونوں کی اہمیت کیا ہوگی باقی رہے گی تو آپ شروع سے آپ واپس آئیے. यह जो हमारी आर्ग्यूमेंट है जो यहां तक हम लोग आए कैसे शुरू हुआ कौन बताएगा शुरू कहां से किया खत्म कहां हुआ नंबर एक आपको अब यह समझाना है लोगों को आप समझाए कैसा ऐसा समझाने का तो समझ में आता एकदम भग बोल के कुरान देश पर चलो तो नहीं समझ में आता लोगों की नंबर एक पॉइंट नंबर एक क्या बोलेंगे زمین پر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اسی وقت اپنی طرف سے رہبری کا وعدہ کیا تھا اور اس رہبری کے بارے میں کیا کہا تھا کون بتائے گا دنیا میں بیچارے جو ہدایت کے عمل کرنے والے ہمیشہ ٹینشن میں رہتے خوف بھی رہتا ہے آمین ذرا بولا تو معلوم نہیں دھلائی ہوتی کہ نہیں اور غم بھی رہتا ہے کتنا سمجھارا مانتے نہیں لوگ گھر والے ادھر ادھر دوست دشمن سب اچھے اچھے سلام چھوڑ دیتے کوئی جواب نہیں دیتا ہے دنیا کا ہے یہ, یہ آخرت کا ہے کیونکہ دنیا میں آدمی خوف و غم سے نجات پا سکتا ہے نہیں یہ آخرت ہے اللہ خوف فرشتے اترتے کب موت کے وقت اب خوف نہیں اب غم نہیں یہ دنیا خوف حکم کی دنیا آپ پیچھے رہ جائے گی ایک نئی دنیا میں تم جاؤ گے تو یہ آخرت کا معاملہ ہے تو اور دوسرا وعدہ کیا تھا اس میں اور دوسری جگہ کیا فرمایا دو چیزیں کیا بیان کی اللہ نے کہ جو اس میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا شکی یا کام نہ نا مراد آخرت کے اعتبار سے تو یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا دوسرا پوائنٹ اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے کیا, کیا کی یعنی معلوم ہوا کہ ہمیشہ ایک تقسیم رہے گی ایک اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور ایک انسان کسی کو اپنا بڑا بنا لے اور ان کی باتوں کو ماننے والا بن جائے تو ہمیشہ ایسا دنیا میں ہوتا رہا ہے کبھی لوگ لیڈروں کی مانتے ہیں کبھی لوگ اپنے درویشوں کی مانتے ہیں کبھی عالموں کی مانتے ہیں کبھی سماج کی مانتے ہیں کبھی ماں باپ کی مانتے ہیں کبھی رسم و رواج کی مانتے ہیں کبھی عقل کی مانتے ہیں کبھی شیطان کی مانتے ہیں کبھی خواہشات کی مانتے ہیں ہر آدمی کسی نہ کسی کو بڑا مرتبہ دیتا ہے اور اس کی باتیں مانتا رہتا ہے کس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے مقابلے میں یہ کیا ہے گمراہی ہے یہ گمراہی ہے تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا دوسری طرف سے جو نالج ملتا ہے جو اس کو کانٹرڈکٹ کرے جو اس کے خلاف ہو اس کو تسلیم کرنا ہے نہیں پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ کیا ہے وہ ان کہاں ہے اس کو اللہ نے یہاں پر آیت بتلائی کون سی آیت میں ہے سورہ العن کی آیت میں بس سو پچپن اس میں بتایا گیا کہ یہ علم بکھرا ہوا ہے علم لدی ہے یہ کہ سینا بسینا والا علم ہے کہ خاص صوفیوں کے تھوڑے بہت چلائیں گے تو وہ علم آ جاتا ہے ہاں تھوڑا دم مارے گا تو اس کے بعد آئے گا سب سب چودہ طبق روشن ایسا ہے نہیں جھومے گا اگر حق ہو کرے گا تو آئے گا کہاں ہے وہ علم وہ کتاب والا علم ہے اور اللہ نے کیا فرمایا وہادا کتاب مبارک انزل لعلكم ترحمون یہ <سؤال> ایک آیت پورا دھر سے بڑی آیت ہے ہے بہت چھوٹی کتاب نہبارک مبارک مبارک میں کافی بات ہے کیا ہے مبارک کے بارے میں آیات اس کی محدود ہیں لیکن معانی معانی میں برکت ہے ہر دور کی گمراہی کا حل اس میں موجود ہے اور دوسرا برکت اس اعتبار سے بھی کہ آپ دیکھیے ایک حرف پڑھیں گے کتنی نیکی ملتی بس تو نیکی بھی زیادہ ہے اس کی ایک حرف پڑھے گا آدمی اس میں نیکی بھی اس پہ زیادہ ملتی ہے اور فقو ود تکو اللہ نے یہاں پر کہا یعنی ڈرو اس کتاب کی مخالفت سے اس علم کی مخالفت سے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور تقوی کی روشنی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کتاب کو سمجھو اور اس پر عمل کرو لا اللہ <تُرْحَمُون> تو اس سے کیا معلوم پڑا رحمت کب ملے گی اللہ کی جب تو اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے آنے والے علم کی اتباع میں اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بس قرآن اللہ نے کہا نا رحم کریں گے اور یہی ہدایت والی کتاب ہے بس اسی کو فالو کرو تو کیا کافی ہے صرف قرآن کو پکڑنا نہیں تو ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں کیا علم ہمارے پاس آیا ہے کیا دلیل ہے کون بتائے گا کون سی دلیل ہے دو چیزیں کیا دلیل ہے اس کے لیے کہ دو چیزیں ہیں کون کون سی کیا ہے کیا اس بارے میں کون بتائے گا جو نام لکھا ہے وہ دلیل کیا ہے اس کی کون بولا قرآن دِیش قرآن میں ہم نے کون سی دلیل پڑھی آج میرے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے یا ان دو کے بعد کبھی گمراہ اچھا دو میں سے ایک کو پکڑے تو کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ان دو کے بعد لن تدلو باد دو کے بعد گمراہ نہیں معلوم ہے کہ دونوں کا تھامنا گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے تو مطلب قرآن بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی آپ کی سنت بھی ہے ان دونوں چیزوں کو اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے تو یہ باتیں ہم نے کچھ آج دیکھی اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے یہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے اس کے بعد کا ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے اگلا درس ہمارا کب ہوگا اس کے بعد ہوگا اگلا ہمارا جمعہ امتحان ہوگا وقت پر آئیں وقت پر آئیں اور آپ کو کچھ لانے کی ضرورت نہیں صرف پین آپ لے کر آئیں अपने साथ कलम लेकर आए और आपको जो पर्चा दिया जाएगा उसी पर्चे पे आपको लिखना पड़ेगा और मुश्किल पर्चा नहीं है आसान पर्चा है ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है